سوال ہے کہ رات سوتے وقت بچے کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں تو ہم انہیں ہاتھی بندر وغیرہ کی فرضی کہانیاں سناتے ہیں کیا یہ جھوٹ کے زمرے میں آئے گا دیکھیں صدر شریف فرماتے ہیں بارشریت میں کہ عجیب و غریب قصے کہانیاں تفریح کے طور پر سننا جائز ہے جب کہ ان کا جھوٹا ہونا یقینی نہ ہو بلکہ جو یقینا جھوٹ ہوں ان کو بھی سنا جا سکتا ہے جبکہ بطور ضرب مصل ہو یا ان سے نصیحت مقصود ہو جیسا کہ مصنوعی شریف وغیرہ میں بہت سے فرضی قصے واز و پند کے لیے درج کیے ہیں اسی طرح جانوروں اور کنکر پتھر وغیرہ کی باتیں فرضی طور پر بیان کرنا یا سننا بھی جائز ہے اب اس کے اندر ایک شرط ساتھ میں رکھیے جبکہ نصیحت اور واز یعنی اس کے واض و پند کے لیے ہوں تو اب نصیحت کے لیے جیسے رات کو بچے سوتے ہوئے پسند کرتے ہیں کہ ہاتھی بندر شیر جنگل کے ریلیٹڈ جو کہانی ہوتی ہے نا بچے اس کو بڑے شوق سے سنتے ہیں اور وہ سنتے, سنتے سنتے سو جاتے ہیں اب چونکہ ظاہر ہے ایسا حقیقت میں تو ہوا ہی نہیں ہوتا کیونکہ شیر کے شین کی نوک بھی ہم نے سامنے اپنے نہیں دیکھی ہوتی بغیر پنجرے کے ٹھیک ہے نا اس لیے کہ ہم اگر سامنے شیر آ جائے تو یا تو پھر ہم اتنی اسپیڈ سے بھاگیں گے یا پھر ہم اس کے پیٹ میں ہوں گے تو اب اس کو کہانیاں ایسی ایسی سناتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تو اگر اس کہانی کے اندر تھوڑی سی ایک سینٹرل آئیڈیا جسے ہم کہتے ہیں مرکزی خیال کو ایسی چیز ایک اصلاحی بات اس کے اندر لے کے آ جائیں کہ جو بچے کی تربیت پر بھی اثر انداز ہو یعنی کسی کی مدد کرنا اب ضروری تھوڑی ہمیشہ آپ شعر کو نگیٹو ہی بتائیں میں شیر وہ جنگل والے شیر کی بات کر رہا ہوں تو آپ اس کو کوئی پازیٹیو رول بھی تو دے سکتے ہیں کہ جنگل کے جانوروں پر جو ہے اس نے کوئی شفقت کا کوئی کردار ادا کر دیا اس لیے کہ یہ کورے کاغذ ہوتے ہیں بچے اگر ان کی اس وقت اچھی تربیت کر دیں گے ان کے اچھے ذہن میں اگر ایسی باتیں آپ راسخ کرنے کی کوشش کریں گے جس سے ان کا کردار مثبت انداز میں جو ہے ان کی پرورش ہو تو تو بہت اچھی بات ہے اور اگر ان کو صرف نگیٹو کہانیاں سناتے رہیں گے کہ اس نے اس کو چیر پھاڑ کر دیا اس نے اس کو مار دیا تو بچے پھر آپ کو اس کی عکاسی کرتے ہوئے دن کے اوقات میں یا کہیں کسی کے گھر پہ آپ جائیں تو جو چیز آپ ان کو دکھاتے ہیں یا جو چیز ان کو سناتے ہیں اس کی عکاسی وہ آ... سب کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں وہ مثبت اور اچھی باتیں بچوں کو سکھانی چاہیے کہانی کے طور پر بھی اگرچہ ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو مگر اس میں اصلاح ہو اس میں تربیت ہو تو یہ جائز ہے اللہ